لکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وہ اس نے اپنی علم سے اتارا ہے اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی